الطلاق مرتان فإن شاكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموه النسيا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنى أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو ترحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضغارا لتعتدوا ومن يبقى ذلك فقر ظلم نفسه وَلَا تتخذوا آيات الله هدوا من الكتاب بطقوا اللہ بطقوا اللہ ان طلاق زیادہ سے زیادہ دو بار ہونی چاہیے اس کے بعد شوہر کے لیے دو ہی راستے ہیں یا تو قاعدے کے مطابق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 دوبارہ واپس آ جائے کہ انہیں یہ غالب گمان ہو کہ اب وہ اللہ کی حدود قائم رکھیں گے اور یہ سب اللہ کی حدود ہیں جو وہ ان لوگوں کے لیے واضح کر رہا ہے جو سمجھ رکھتے ہو اور جب تم نے عورتوں کو تلاش دیتی ہو اور وہ اپنی عزت کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو ان کو بھلائی کے ساتھ اپنی زوجیت میں روک رکھو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 اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے ان آیات میں اللہ تبارک مطالعہ نے طلاق کے احکام ازرے تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں اور جس پس منظر میں بیان فرمائے ہیں اس کو ذرا سمجھنا ان آیات کی عظیم حکمتوں کو سمجھنے کے لیے شاید ضروری ہوگا قرآن کریم کے نزول سے پہلے جو مختلف معاشرے دنیا میں پائے جاتے تھے ان میں طلاق کے سلسلے میں بڑی افراد و تفریح کا مظاہرہ ہوتا تھا ایک طرف عیسائی مذہب میں اصل مذہب کے حکام کے مطابق طلاق دینے کو بالکل حرام قرار دیا گیا تھا اور ایک جملہ بائبل میں مذکور ہے جسے حضرت اسار حضرت السلام کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے کہ حضرت اسار سال نے فرمایا کہ جس نے طلاق دی اس نے تنا کیا جس کا معنی یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ دو میاں بیوی بی نکاح کے رشتے میں بند گئے تو اب اس نکاح کے رشتے کو ختم کرنے کا کوئی راستہ نہیں طلاق دینا بالکل حرام ہے چنانچہ شروع عیسائیت کے زمانے میں اسی وقت حکم پر عمل ہوتا تھا اور بعض اوقات ایسی مصیبت کھڑی ہو جاتی تھی کہ دونوں کے مزاج کسی طرح مل نہیں رہے دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑا چلتا رہتا ہے دونوں سمجھتے ہیں کہ ہم ایک کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے اس کے باوجود چونکہ طلاق دینا حرام تھا اس لیے وہ سخت مصیبت میں زندگی گزارتے تھے اور طلاق دینے کا کوئی راستہ نہیں تھا پھر رفتہ رفتہ جب یہ مصیبتیں بڑھی تو ایک دوسری صورت نکالی گئی کہ اچھا اگر تمہارے درمیان نباؤ نہیں ہوتا تو طلاق و خر دے نہیں سکتے لیکن دونوں الگ الگ رہو جس کو جسمانی افطراق کا قانون کہا جاتا تھا کہ جسمانی طور پر से अलग دوسرے سے الگ رہیں اگرچہ رہیں نکاح کے اندر لہذا نہ شوہر دوسرا نکاح کر سکتا ہے نہ بیوی جو نکاح کر سکتی ہے یہ صورتحال بھی انتہائی شخص پریشانی لانے والی تھی تو طلاق کے دروازے کو بالکل بند کر دینا یہ بھی انسانیت کے لیے تکلیف دہ صورتحال تھی دوسری طرف جاہلیت کے زمانے میں یہ طریقہ تھا عربوں کے یہاں کہ وہ طلاقوں کی کوئی حد ان ال مقرر نہیں تھی وہ رسویے کے طلاق دینا جائز تھا شوہر کے لیے بلکہ اس کی کوئی حد بھی مقرر نہیں تھی چنانچہ بہت سے شوہر اپنی بیویوں پر یہ ظلم اٹھاتے تھے کہ طلاق دی اور طلاق کے بعد جب چاہتے اس کو واپس لے لیا اور کہنے لگے کہ ہم نے واپس لے لیا یا آگا اب تم دوبارہ ہماری رولیت میں آ گئے پھر کسی موقع پر پھر طلاق, دی, پھر, پھر, طلاق دی, پھر, پھر طلاق دی پھر واپس لے لیا پھر طلاق دی پھر واپس لے لیا کوئی حد مقرر نہیں تھی اگر دسو مرتبہ بھی طلاق دے دی ہو تو پھر شوہر کو آنکھوں جاتا تھا اس کو واپس لے لے اور اس کو اپنی میں واپس لے آئے نتیجہ یہ کہ عورت ہمیشہ کے لیے لٹکی رہتی تھی تو قرآن کریم نے اللہ تباہ مطالعہ کے احکام اس طرح بیان فرمائے ہیں کہ جس میں افراد و تقریر سے بچتے ہوئے انسان طلاق کو استعمال کرے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ قرآن کریم کے انداز سے اور اس کے الفاظ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب نکاح کیا جاتا ہے تو یہ نکاح کسی وقتی جذبے کے تحت یا وقتی مسلحات کے تحت یا وقتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے مشروع نہیں ہوا بلکہ یہ ایک زندگی بھر کا سنجوگ ہے زندگی بھر کا ایک وعدہ ہے اس لیے فرمائے و احدم نسا کر غریبہ اور تو نے تم سے ایک بہت مضبوط عہد لیا ہے تو یہ اس دونوں کے درمیان ایک اہم ہے ایک معاہدہ ہے جو ہم ایک ساتھ زندگی گزاریں گے اس معاہدے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ حتی ال امکان اس معاہدے کو باقی رکھنے کی کوشش کی جائے اور اس کو توڑنے کی نوبت نہ آئے یا کم سے کم آئے لہذا حدیث میں رسول کریم اللہ علیہ وسلم کا یہ منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اب غز المباح اللہ تعالیٰ کہ جتنے مباحات ہیں دنیا میں ان میں سب سے زیادہ مبہوز اور ناپسندیدہ چیز طلاق ہے لہذا چونکہ مبہوز ہے پسندیدہ نہیں ہے تو جب تک کہ بالکل ناگزیر حالات ایسے نہ ہو جائیں کہ دونوں کے درمیان نبھاؤ ممکن نہ ہو اس وقت تک طلاق کا اقدام نہیں کرنا چاہیے ایک بات دوسری بات یہاں قرآن کریم نے بتائی کہ طلاق ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے غصہ نکالنے کے لیے ایک ہی لمحے ہوئے آدمی تیروں تلاقے دے کر رشتہ توڑ ٹاڑ کے ختم کر دے بلکہ اس کا مناسب طریقہ قرآن کریم میں بتایا یہ ہے کہ طلاق زیادہ سے زیادہ دو مرتبہ ہو اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بھی بہتر طریقہ یہ ہے کہ عورت کو ایسے دوہر میں طلاق دی جائے جس میں اس کے ساتھ صحبت نہ کی سن سے ایک تو حیض کی حالت میں طلاق دینا ناجائز ہے اور ایک اس طور میں حیض سے فارغ ہو کر اگر عورت توہر میں آئی ہے لیکن اس میں اس کے ساتھ صحبت کی ہے تو اس طرح میں بھی طلاق دینا جائز نہیں ہے دو چیزوں کا لحاظ ضروری ہے ایک تو ایک جو حالت حیض میں نہ ہو دوسرے جس توہر کی حالت میں ہے باقی کی حالت میں ہے تو اس میں بھی اس سے صحبت نہ کی ہو یہ حکم قرآن کریم کی صورت طلاق کی عیت سے ماخوذ ہے کہ تلقن عزتی اس کا یہی مقوم کہ حیض میں طلاق نہ دو اور ایسے توہر میں طلاق نہ دو کہ جس میں اس سے صوبت کی ہو اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ طلاق کسی وقتی منافرت کا نتیجہ جب عورت کو حیض آ رہا ہوتا ہے تو اس وقت میں طبی طور پر تھوڑی سی ایک کراہیت پیدا ہوتی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کراہیت کی وجہ سے تم طلاق دے رہو تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جب یہ پابندی لگاتی کہ حید کی حالت میں طلاق نہ دو تو اس سے یہ شائبہ بھی دور ہو گیا کہ یہ طلاق کسی وقتی منافرت کا نتیجہ ہوتا ہے تو اصل طریقہ یہ بتایا طلاق کہ طلاق دو ہی مرتبہ ہونی چاہیے زیادہ سے زیادہ دو مرتبہ ہونی چاہیے اور پھر اس کا حکم بتایا کہ جب تک وہ طلاق دو ہے یا تو ایک مرتبہ طلاق دی ہے یا دو مرتبہ دی ہے اس سے زیادہ آدمی نے نہیں دی تو پھر انصاف معروف او تصریف بحسان تو اس کے بعد شوہر کے لیے دو ہی راستے ہیں یا تو قاعدے کے مطابق بیوی بی کو روک رکھے یعنی عزت کے دوران اس کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہے جب تک عورت کی عزت نہیں گزری اس سے پہلے پہلے وہ اگر اپنے طلاق کو واپس لینا چاہتا ہے تو واپس لے سکتا ہے یک طرفہ طور پر بھی واپس لے سکتا ہے مگر عزت کے دوران اور عزت پہلے گزر چکا ہے کہ تین ماہ باری وہ گزرنے سے پہلے پہلے اگر وہ واپس لینا چاہتا ہے رجوع کرنا چاہتا ہے تو رجوع کرنے کا اختیار ہے لیکن ساتھ میں لگا لگا دیے مارو یعنی اس کو اگر رکھنا ہے تو پھر قاعدے کے مطابق رکھو قاعدے کے مطابق کے معنی یہ کہ یہ نہ ہو کہ تم اسے اس نیت سے رکھ رہے ہو کہ اچھا میں اس کو دوبارہ اپنے اسکول میں ختم کا نشانہ بناؤں گا دوبارہ اس کے ساتھ بد کروں گا یا اگر تمہارے دل میں یہ نیت نہ بھی ہو لیکن ساتھ میں خوش سلوکی کی نیت بھی نہ ہو یہ بھی ٹھیک نہیں بلکہ جب واپس لے رہے ہو تو پھر اس نیت سے واپس لو کہ میں اس کے ساتھ وہی طرز عمل اختیار کروں گا جو اللہ تعالی کے رضا کے مطابق ہے اور نیکی کے ساتھ اور خوش وسلوبی کے ساتھ میں اس کو رکھوں گا یا پھر دوسرا راستہ یہ کہ تفصیم بھی احسان کہ خوش و اسلوبی سے چھوڑ دو खुलसलूबी से छोड़ने का माना ये, कि तलाक तो दे ही चुके हैं जब इज्जत गुजर जाएगी तो वो इज्जत गुजरते ही शोहर के निकाह से खारिज हो जाएगी और फिर शोहर को रुझू करने का भी हक नहीं रहेगा ये माना है तस्सान के यानी खुलसलूबी से छोड़ देने के दो तलाकें देने के बाद छोड़ दे यानी कोई न मजीद तलाक दे और नलाक को वापस ले تو عزت گزرنے کے بعد خود بخود وہ طلاق مؤثر ہو جائے گی اور طلاق کے موثر ہونے کے نتیجے میں عورت نکاح سے نکل جائے گی وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے اور اس کو اب دوبارہ پہلے شوہر کے پاس رہنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا یہ معنی ہے تصریف تو اللہ تبارک مطالعہ نے پہلے تو یہ اصول بیان پرواہ کیا کہ دیکھو طلاق ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ناگزیر حالات میں اختیار کرنا چاہیے لہذا جب کبھی طلاق دینی ہو تو دو کی عدد سے آگے نہ بڑھو بلکہ دو ہی تک محدود رکھو اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ دو طلاقیں دو کیونکہ اس صورت میں عزت کے دوران تمہیں رجوع کا امکان واقع رہے گا اور عورت کے لیے عزت کے بعد فروع آزادی خود بخود ہو جائے گی پھر بیچ میں ایک حکم یہ بیان فرمایا کہ بعض مرتبہ کچھ مرد ایسے ہوتے تھے کہ عورت ان کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہ رہی دونوں کا مزاج نہیں مل رہا یہ شوہر ظلم کرتا ہے بیوی بی کے اوپر اور بیوی بی اس سے خلافی آ کرنا چاہتی ہے اس سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو اس کے جواب میں شوہر اس سے کہتا ہے کہ مجھے اتنے پیسے دو تو میں تمہیں طلاق دوں گا اب وہ بعض اوقات پیسے اتنے مقرر کر دیتا تھا کہ جو بیچاری کے لیے اس کا دینا بہت ناممکن ہوتا تھا نتیجہ یہ کہ وہ گھسٹتی رہتی تھی اللہ تبارک نے اول تو یہ فرمایا شہروں کو کرتے ہوئے کہ اے لا لاح الم تمہارے لیے حلال نہیں ہے ان خزو مما آتے تم نیا کہ تم ان بیویوں کو جو کچھ دیا ہو اس کو واپس لوٹاؤ یعنی مہر جو دیا مثلا یا یعنی نفقا جو دیا تو اس کو واپس لوٹانا واپس دینے کا مطالبہ کرنا یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے ہاں اللہ انجخاف آ اللہ محدود اللہ البتہ اگر وہ اس بات سے ڈرتے ہوں کہ وہ اللہ کے حدود کو قائم نہ کر سکیں گے یعنی ان کو یہ اندیشہ ہو کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر پائیں گے اور ہماری زندگی کی گاڑی ایک ساتھ نہیں چل سکتی تو اس موقع پر فلاں جناح علیہ ماں فی وقت بھی اور اس سے پہلے فرما ہے فن شبتم اللہ البی محدود اللہ یعنی جو میاں بیوی بی کے رشتے دار ہیں یا ان کے خاندان والے ہیں یا پڑوسی ہیں ان کو بھی خطاب ہو رہا ہے کہ اگر تمہیں اس بات کا تمہیں بھی اندیشہ ہو کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے اور وہ اللہ کی حضود کو قائم نہیں کر پائیں گے تو پھر فلا جناح خال ہیما فی وقت تدبیر دونوں پر اس بارے میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ عورت کوئی فریہ دے کر اپنی جان چھڑا لے ی کو اس طرح میں خلا کہتے ہیں یعنی بتلانا یہ منظور ہے کہ ویسے تو مردوں کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ عورتوں کو دیے ہوئے مہر کی واپسی کا مطالبہ کریں یا جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے کوئی حدی تحفے ان کو دیے ہیں وہ واپس لینے کا مطالبہ کریں یا حلال نہیں البتہ اگر اس بات کو دونوں سمجھ رہے ہوں کہ آگے گاڑی چل نہیں سکتی اور اللہ کے حدود قائم نہیں رہ سکتے اللہ تعالیٰ نے جس طرح میاں بیوی کو رہنے کا حکم دیا ہے اس طرح وہ رہنا ممکن نہیں ہے اور اس میں ایک بات اور بھی پوچیدہ ہے کہ عورت کی طرف سے زیادتی ہو مرد کی طرف سے زیادتی نہ ہو جیسا کہ احادیث اور فکہ کے حکام کے تحت بیان کیا گیا ہے کہ اگر زیادتی شوہر کی طرف سے ہے تو پھر خلا کرنا بالکل جائز نہیں ہے شوہر کے لیے ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ بغیر کسی معاوضے کے تلاق دے بغیر کسی معاوضے کے بیوی بی کی گلو خلاقی کرے لیکن اگر غلطی شوہر کی نہیں ہے اور پھر اس بات کا خیال ہے کہ دونوں اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو پھر اس صورت میں اگر بیوی پیشکش کرے کہ میں اتنا خلا دیتی ہوں تو پھر دونوں کو باہمی رضامندی سے اس خلا کو قبول کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں اور بیچ میں جو خاندان والوں سے خطاب ہے کہ انص تم اللہ یقین حضول اللہ تمہیں بھی جب اندے چاہو اس سے بڑا یوں لگ رہا ہے کہ خلا کا فیصلہ دونوں میاں بیوی بی اب محض اپنی تنہا رائے سے نہ کریں بلکہ خاندان والوں کو بھی بیچ میں ڈالیں تاکہ وہ وشواس کا جائزہ لے سکیں کہ واقعی ان کے نبھاؤ ممکن ہے یا نہیں ہے اور دوسرے یہ کہ کیا واقعتاً ایسی صورت میں شوہر کے لیے مناسب ہے کہ وہ طلاق دینے کے لیے یا کُلا کرنے کے لیے عورت سے کسی پیسوں کا مطالبہ کرے یا مہر کی واپسی کا مطالبہ کرے یہ اس بات کا اطمینان کرانے کے لیے ساتھ میں خاندان والوں کو بھی ہے تاکہ یہ بات محض ایک جذباتی انداز کی نہ ہو جلد بازی میں اس کا فیصلہ نہ ہو بلکہ خاندان کی رائے کے ساتھ اس کا فیصلہ کیا جائے باہر اگر اس طرح فیصلہ ہو جائے تو کھلا ہو سکتا ہے اور کلا ہونے کے نتیجے میں عورت اور مرد کا کا آپس میں فص ہو جاتا ہے البتہ یہاں یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ فکاہ کرام نے قرآن کریم کی سہایت سے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے تو کے اندر کوئی بھی معاوضہ طے کیا جا سکتا ہے لیکن شوہر کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ مہر سے زیادہ رقم کا مطالبہ ہے مہر کی واپسی کی حد تک زیادہ سے زیادہ رکھنا چاہیے اور یہ جو پرانے کریم نے ارتابیل یہاں پر اختیار فرمائی ہے جو کچھ تم نے اس دیا اس میں سے کچھ واپس نہ لو تو اس سے اشارہ اس طرف نکل رہا ہے کہ پورے کے پورے باہر کا واپس لینا بھی شوہر کے لیے مناسب نہیں بلکہ باہر کا کچھ حصہ وہ کوئی آپ کے طور پر مقرر کرے تو بہتر ہے وہ بھی اس صورت میں جبکہ زیادتی اس کی طرف سے نہ یہ خدا کا حکم بیچ میں بیان کرنے کے بعد آگے اللہ تبار کو بتا تیسری طلاق کا حکم بتایا یعنی اوپر تو یہ فرمایا تھا کہ طلاق زیادہ سے زیادہ دو مرتبہ ہونی چاہیے اور اس کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ دو مرتبہ سے زیادہ آدمی طلاق نہ دے لیکن اگر کوئی دے ڈالے تیسری بار تو اس کا حکم آگے بیان فرمایا فو مطلب یعنی پھر شوہر نے اگر دو طلاقوں کے بعد بھی تیسری طلاق بھی دے دی تو فلا اہلو لہو من بہاد بکتا تن کے ہضو تو پھر اب وہ بیوی طلاق دینے والے کے لیے تیسرے طلاق کے بعد حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ کسی اور شوہر سے نکاح نہ کرے یہ ایک روک اللہ تعالیٰ نے عائد فرماتی ہے جیسا کہ میں نے پہلے ارد کیا تھا کہ جاہلیت کے زمانے میں عورتوں کو غیر متنعی طلاقیں دے کر روک رکھنے کا رواج چلا آتا تھا اللہ سبار مطالعہ نے فرمایا کہ اب طلاق کی ایک حد مقرر ہو گئی ہے کہ تین طلاقوں کے بعد پھر تمہیں نہ واپس لینے کا اختیار ہے نہ اس کے ساتھ باہر رضابندی سے دوسرا نگاہ کرنے کا اختیار ہے اگر تین شلاقیں ہو گئی تو پھر وہ تمہیں واپس جانے کا عام حالات میں حق نہیں کیوں اس لیے کہ تم نے نکاح جیسے مقدس رشتے کو پامال کیا اور اللہ تعالی نے جو اس کا طریقہ بتایا تھا جس طرح طلاق دینے کا طریقہ بتایا تھا اس طریقے کو محفوظ نہیں رکھا ساری حدیں پھیلام گئے تو اب پھر تمہیں تمہاری سزا یہ ہے کہ تم اب دوبارہ اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتے اور اس نکاح کو تمہارے لیے سرنا تازہ کرنا جائز نہیں ہے البتہ ایک راستہ ہے وہ یہ کہ وہ عورت کسی اور سے نکاح کرے اپنی مرضی سے کرے ہمیشہ اس کے ساتھ رہنے کی نیت سے کرے اور پھر اس کے ساتھ رہے اور ان کے درمیان میاں بیوی بی کے مخصوص تعلقات بھی قائم ہوں اور وہ ایک دوسرے سے صحبت بھی کریں اور رہنے کے بعد کسی وجہ سے وہ دوسرا شوہر بھی اس کو طلاق دے دے تو پھر اب اس کے لیے جائز ہوگا کہ وہ اگر چاہے تو پہلے شوہر تھے دوبارہ نئے مہر پر نیا نکاح کرے یہ مطلب ہے فین پلکھا یعنی اگر شوہر دو طلاقوں کے بعد تیسری طلاق کو دے دیتا ہے تو وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی فلاں تحل مم بعدو اس کے بعد ستہ تن کیا گول جن غیرہ جب تک کہ وہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے تو ان اللہ کہا پھر اگر وہ دوسرے شوہر طبی تلاق دے دے فلا جناح علیہما تو میاں پہلے میاں بھی پر کوئی گناہ نہیں ہے این تلا جہاں کہ وہ ایک دوسرے کو واپس لے لیں ان ضنوقیما حدود اللہ بچہ کہ ان کو یہ غالب گمان ہو کہ وہ اب اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے یعنی اللہ تبارک و نے نکاح میں رہنے کا جو طریقہ بیان فرمایا ہے جن احکام و ہدایات کی تعلیم دی ہے ان احکام و ہدایات کے مطابق وہ زندگی گزار سکیں گے اگر یہ ان کے دل میں غالب گمان ہے تو پھر وہ دوبارہ آپس میں ایک دوسرے سے اپنا رشتہ تازہ کر سکتے ہیں وہ دل کا حدود اللہ اور یہ اللہ کی حدود ہیں جو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے طلاق کے بعد رشتہ نکاح کو تازہ کرنے کا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا اور یہ جو ایک مستثر صورت بتائی ہے کہ عورت کسی دوسرے شوہر سے نکاح کر لے اور اس کے بعد وہ تلاش دے دے جس کو حلالے سے تابع کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محض ایک ہیلا کرنے کی غرض سے یا محض ایک وقتی طور پر نکاح کرنے کی غرض سے کوئی نکاح کر لیا جائے یہ مراد نہیں ہے کیونکہ اس طرح نکاح عارضی طور پر کر لینا یہ شریت میں اس کی گنجائش نہیں ہے شریعت نے نکاح ایک ایسا رشتہ بنایا ہے کہ جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہو اسی نیت سے کیا جائے کہ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ گئے اگر وقتی طور پر کوئی نکاح کیا جاتا ہے تو وہ یا تو متا ہوتا ہے یا متحق مشہور ہوتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار نہیں دیا پہلے سے یہ نیت رکھنا یہ شرط لگا کہ بالکل ہی ناجائز ہے لیکن پہلے سے اگر نیت یہ ہو کہ ہم اس کو کچھ دیر کے بعد طلاق دے دیں گے اور پھر یہ دوبارہ اپنے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی تو اس طرح کا کرنا یہ مناسب نہیں اور قرآن کریم کے منشا کے مطابق نہیں قرآن کریم کا منشا یہ ہے کہ وہ خود سے کوئی باقاعدہ نکاح ہمیشہ پائیدار رہنے والا نکاح کسی دوسرے شوہر سے کرے اور پھر وہ کسی مجبوری کے تحت تلاب دے دے تو اس صورت میں اس کے لیے واپسی کی گنجائش موجود ہے اگر دل میں نیت تھی کہ یہ نکاح جو ہم کر رہے ہیں یہ تھوڑے دنوں کے بعد خود ہی سلاب دے دیں گے تو جیسا میں نے ارد کیا کہ یہ قرآن کریم کا منکھا نہیں ہے لیکن اگر کوئی اس طرح کر گزرے تو کیونکہ نیتوں کا حال تو اللہ تعالی ہی جانتا ہے ہم تو اس کے ظاہر پر فتوا لگاتے ہیں سجے تھا ظاہر کے اوپر حکم لگاتے ہیں تو ظاہر اعتبار سے انہوں نے نکاح کیا تھا اور اس کے بعد طلاق بھی دے دی تو اس واسطے وہ حلال تو ہو جائے گی پہلے شوہر کے لیے ظاہری طور پر لیکن ایسا کرنا یہ قرآن کریم کی منشا کے مطابق نہیں اور ایک شریف آدمی کے لیے ایسا کام کرنا کسی طرح بھی درست نہیں آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہریت کے زمانے کی اس رسم کو بھی سراہ ختم کیا ہے فرمایا تو النساء جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو بلاگنا اجلا اور وہ اپنی عزت کے قریب پہنچ جائے یعنی عزت اب گزرنے کے قریب ہو رہی ہے تو اب دو باتوں میں سے ایک کا فیصلہ کر لو ام سکو تو یا تو ان کو قاعدے کے مطابق بلائی کے ساتھ اپنی زوجیت پر روک رکھو یعنی وہی بات کہ اب یہ پیمان تازہ کر لو کہ ہم اچھی طرح اچھے میں ابھی بھی حصت میں رہیں گے تو پھر اپنے طلاق کو واپس لے لو عزت کے گزرنے سے پہلے اور سر سے وہ نہ یا پھر اس کو بلائی کے ساتھ چھوڑ دو یعنی عزت گزر جانے لو اور اس کے بعد پھر وہ تمہاری نکاح سے نکل جائے گی ولا تم سیکھنا اور ان کو روک نہ رکھو ویرارن ستانے کے لیے تاکہ تم ان پر ظلم کرو جیسے میں نے کیا کہ جاہلیت میں لوگ اس وقت سے طلاق دی اور جب ادھر گزرنے کا وقت قریب آیا رجو کر لیا تو ستانا مقصود ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ستانا کسی طرح بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے امنگ فالطانی کا فقط اور جو شخص ایسا کرے گا یعنی ستانے کی خاصر بیوی بی کو اپنے پاس رکھنا چاہے گا تو وہ اس پر تو ظلم کر ہی رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے کیونکہ اس کا جو خمیادہ اس کو آخرت میں بھگتنا پڑے گا اللہ تعالی کے عذاب کا جس طرح سامنا کرنا پڑے گا یہ در حقیقت اس کو اپنی جان کے ساتھ ظلم کر رہا ہے محض بیوی بی کے ساتھ ظلم نہیں کر رہا بلا تک تقلو آیات اللہ حضو اور اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ یعنی جو حکم جس طرح دیا جا رہا ہے لفظ و بانن اس کے اوپر اسی طرح عمل کرو اور اس کا مذاق نہ بناؤ بس قرو نحمد اللہ علیہ اور یاد رکھو اللہ کی نعمت کو جو تم پر لطر نے کی ہے وما انزل علیہ الكتاب کتاب اور تمہارے اوپر جو کتاب نازل کی ہے وہ حکمہ اور جو حکمت کی باتیں نازل کی ہیں یا علم بھی جس کے ذریعے وہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے ان سب کو یاد رکھو وہ تف اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو علم اور یہ بات یاد رکھو کہ البک علیم اللہ تعالیٰ ہر بات کو جاننے والا ہے لہٰذا اگر تم کچھ ہیرے حوالے کر کے اگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے انحراب کرنا چاہو گے تو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے تمہاری نیتوں سے بھی باخبر ہے تمہارے ارادوں سے بھی باخبر ہے لہٰذا یہ نہ سمجھنا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے دیا ہے